یہ ہے کہ سونے کو مرد اسلام میں کیوں حرام کیا گیا ہے ذرا اس کی تفصیلی وجہ بتائیں گے میرے بھائی کیوں کہ جو مسئلے ہیں نا وہ تو جب اللہ جل محدال کریم نے یا آقا کریم نے چیز کو حرام کرا دیے تو کیوں کیا تو کیوں کا تو سوال جو ہے وہ غلام آقا پر نہیں کر سکتا درد کریں ایک آدمی نے ملازم رکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی میں کہوں گا تجھے ماننا پڑے گا اور کسی اس شرط پہ وہ ملازم ہے تو اب وہ کہے یہ کر تو کہہ کیوں یہ کر تو کہہ کیوں تو بھائی مسلمان کو کیوں سے نہیں مسلمان کو تو عمل کرنا ہے ہاں اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے یعنی ہماری شریعت کا قرآن و سنت کا کوئی حکم بھی جو ہے وہ نہ تو خلاف عقل ہے اور نہ ہی کسی وجہ, وجہ کے بغیر ہے علتیں ضرور ہیں ملوم ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے نہ ہوں تو اس لیے نہیں کہ اس میں یہ وجہ ہے تب عمل کرتے ہیں ہم صرف اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رسول کا حکم ہے تو ویسے تو یہ ہے کہ چونکہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابت ہے اور عورتوں کے ساتھ مشابت ناجائز ہے دوسرا یہ ایسے عورتوں کے لیے یہ زیور بنا دیا گیا اور مرد کو زیور جو ہے وہ ناجائز قرار دے دیا گیا تو اب اس میں اصل عقیدتیں ہیں کیوں آقا کریم صلاح صحیح نے اشار فرمایا کہ جو مرد سونا پہنے گا اس کو اگر وہ جنت میں چلا بھی جائے تو جنت سے سونا نہیں ملے گا چونکہ مردوں کو وہاں مردوں کو بھی سونا ملے گا اور وہ سونا جو ہے وہ یعنی سونے کے جو اور کنگن جو ہے ہر مرد کو جیسا ہم نے پیچھے برس میں پڑھا قرآن میں کہ تین تین کنگن ہر مرد کو پہنا جائیں گے میرے آقا کریم صلاح صحیح نے فرمایا کہ ایک شخص آدر ہوا اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی جی تھی کاکا نے شادہ تھی اس سے مجھے بتوں کی بدبو آتی ہے تو اس نے انگوٹھی پہر دی پھر کہا گیا اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو آپ نے بھائی مجھے دوسرے جہنمیوں کی بدبو آتی ہے تو اس لیے یہ یعنی دنیا میں اس ظاہری حجات میں عورتوں کی مشابت ہے زیور عورت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور جو چیز عورت کے ساتھ خاص کی گئی ہے اس کو مرد کو پہننا ناجائز ہے کرنا اس کا ناجائز ہے ہی جیسے عورتوں عورتوں کی طرح کے کپڑے اور عورتوں کی طرح وہ رنگین اور پھولوں والے کپڑے اور عورتوں کی طرح کے بال بڑھانے اور داڑھی اور مونچھے منگانا یہ سب حرام ہے اسی طریقے سے ناک میں سوراخ اور کانوں میں سرخ یہ سب مرد کے لیے حرام ہے کیوں تو یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے تو دنیا میں یہ زیور سونا اور چاندی چونکہ عورت کے ساتھ ہے عورت کو یہ دیا گیا مرد کی اس کے ساتھ مشابت ہوتی ہے اور اس لیے اس کو بھی جو ہے وہ ناجائز قرار دیا گیا اب اس کے علاوہ کیا کیا اس میں یعنی وجوہات ہیں ہیں وہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں میرے علم میں جو میں نے وہ عرض کیا